ناصبه سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہ کی آگ میں داخل ہوں گے عین ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا لئی ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا لا يسمن ولا من جو, جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے اوئی بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے اپنی محنت کے بدلے پر خوش بہشتے بری میں لس می وہاں کسی طرح کی لغ بات نہیں سنیں گے فی ہ آئین اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے فی ہور مئ وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اخ مئو اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْحُوفَهُ اور گاؤ تک قطار کی قطار لگے ہوئے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوفَهُ اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئی ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ پس اے نبی تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو لست علیہم بمسیطر تم ان پر داروغہ نہیں ہو اِلَّا مَن تَوَلَّا وَكَفَر ہاں جس نے مو پھیرا اور نہ مانا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا ان اِلَيْنَا عِيَابَهُمْ بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تم ان سب <حِسَابَهُم> پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے